اتَّخَذُوا وشدو جُنَّةً فَصَدُّوا نلخوان سَبِيلِ اللَّهِ ان سَاءَ مَا یا يَعْمَلُونَ شہری سدری و یسلی امری وحل تلسادی یف قولی اللہ مربنا الحمد ربنا رشد رشدنا واز من شرور انفسنا لاہ اری نل ہک حقم وسخ ن تیبا وا فل با فلم ورسخ نش تناب لاہ موب نام نامر ریا ول سے نامل من ویون فإنك خیا ن تال مت آئن وفی سدور آمین یار بلا مین سورت المنافقون کے درس کی تمہید کے طور پر جو گفتگو گزشتہ تین نشستوں سے حقیقت نفاق کے عروان سے جاری ہے اس کے ضمن میں پچھلی نشست کے آخر میں جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ قرآن حکیم میں نفاق کا ذکر تدریجاً کس طور سے آیا ہے اس لیے کہ اسی تدریج کے ذریعے سے اس مہلک مرض کے جو ارتقائی مدارج ہیں یا صحیح الفاظ میں جو تنزلاتی مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتے ہیں اس زمن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم نے اول اسے صرف ایک مرض سے تعبیر کیا ایک روگ ایک بیماری جسے کوئی نام نہیں دیا گیا کوئی معین اصطلاح استعمال نہیں کی گئی اور مرض بھی نکرا کی صورت میں فی قلو میں ہی مرادن ایک بیماری کوئی بیماری اس کے ذمن میں میں نے علامہ اقبال کا وہ مصرا آپ کو سنایا بہت صحیح طور پر وہ منطبق ہوتا ہے اس پر کہ وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی تو وہی در حقیقت نامحکمی ہے دل کی نامحکمی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں کمی جس کے نتیجے میں شکو کو شبھات پیدا ہو سکتے ہیں جس کا تذکرہ صورت الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جس میں شکو کو شبہات کے کانٹے چوبھے نہ رہ گئے ان نمل مو منونزین منو بل و رسول پھر رہ باقی نہ رہے اور دوسرے یہ کہ عملی اعتبار سے پھر وہ ڈیپتھ آف کمٹمنٹ جو ہے اس میں کمی ہوگی انسان قربانی دینے کے لیے اتنا آمادہ نہیں ہوگا بہرحال ابتدان قرآن مجید نے اسے صرف ایک برس سے تعبیر کیا لیکن تدریجن جیسا کہ ہم جائزہ لے رہے تھے پھر اس کے لیے معیت اصطلاح نفاق کی استعمال کی گئی ہے اور پھر جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں میں یہ مضمون آگے بڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غیر و غضب جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مکی دور میں اس بیماری کی اصل نوعیت تھی ریب اور شک کی جیسے کہ میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں جس کے حوالے سے دو آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ مدثر کی آیت نمبر اکتیس ون یقول النزین افیقلو میں ہی مرد ان بل اللَّهُ فرو نماز اللہ جہنم پر انیس داروغاؤں کا جو تسکرہ قرآن مجید میں آیا تو اس سے کافروں کو تو موقع ملا ہی انہوں نے استحضا کیا تمسک اڑایا یہاں تک کہا ایک صاحب نے ان میں سے ایک شخص نے بدمخت نے آپس میں اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے گلوبئی کل انیس ہے وہاں دس کے لیے تو میں کافی ہوں باقی نو کا تم بندوبست کر لینا تو گویا کے کافروں کو تو اس انیس کی عادت کے ذریعے سے ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا کہ وہ بداخ اڑائے لیکن کچھ نہ کچھ تھے اہل ایمان بھی کہ جن کی گہرائی اور گرائی ابھی اتنی نہیں تھی کہ ان کے دل میں بھی اس سے وسوسہ اور ریب اور شک کی کیفیت پیدا ہو گئی اس کو تعبیر کیا گیا ود یقول فِي افی قلوب وَالْكَافِرُونَ مرد ان اللَّهُ راد اللہ دل یہی بات سورہ حج میں آئی ہے اس کی آج نمبر تریپن میں لِيَجْعَلَ الفتنت الزین الشَّيْطَانُ فِتْنَةً ہی فِي ان بل قاسیت قلوب کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ اس لیے کرتا ہے اس طرح کی آزمائش میں لوگوں کو اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے وہ میس ہو جائیں واضح طور پر سامنے آ جائیں انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے بہرحال مکی دور میں جو مرض ہے وہ تو یہ تھا وسوسہ، ریب شک ش اور عملی نفاذ جو ظاہر ہوا ہے تو پورے مکی قرآن میں یہ محض کر چکا ہوں کہ دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس میں صرف ایک جگہ نفظ منافق آیا ہے اور وہ سورہ ان کی آیت نمبر گیارہ ہے اس کا ہم جائزہ لے چکے ہیں الفلامی <سلام> محسب الناس وترقو یقول و عام لا الفتنون ولقت فتن الزینہ میں قبل فلایال امن الح الزین صدق ولال امن القاسبین کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کو آزمایا نہ جائے گا ان کی جانچ پرکھ نہیں کی جائے گی انہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا نہیں جائے گا حالانکہ ہمارا تو ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا اور یہ ہماری سنت ہے یہ مستقل قانون ہے کہ ہم تو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعے ایمان ہے یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکی ہے یہ اسی کی ابتدائی آیات تھی ذرا آگے چل کر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا گامن انا سے میں یقول فیضا فل ربول اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی ایزائیں پہنچائی جاتی ہیں کوئی تکلیفیں دی جی جاتی ہیں تو وہ اس سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے گی تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ یہ بڑھ بڑھ کر کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے فتح و نصرت کے سبرات میں حصہ لینے کے لیے یہ آپ وجود ہوں گے لیکن اس وقت آزمائشوں کی بٹیوں سے گھبرا رہے ہیں اب کھول دیا گیا یہ ہماری تو سنت ہے ولیال من الزین عامن ولیالم اللہ تو کھول کر رکھ دے گا واضح کر دے گا کون حقیقت مومن ہے اور کون ہے یہ واحد آیت ہے تمام مکی صورتوں میں جہاں لفظ منافق آیا ہے اب اس دفاق کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں اسلام کا اعلان کرنے پر کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنے پر ایمان کا اظہار کرنے پر مخالفت شروع ہو جاتی تھی تشدد شروع ہو جاتا تھا مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی اب کچھ لوگ تو وہ تھے بلکہ اکثر وہی وہ تھے الحمدللہ کہ جو ثابت قدم رہے پوری طرح جمے رہے ویسے تو یہ کہ کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے بھی پسپائی اختیار کی ہو عمل لیکن باطنی طور پر طبیعت نے اگر کچھ گھبراہٹ کا انصر پیدا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے غریب فرما لی ہے کہ یہ چیز جان لو اگر ثابت قدم نہیں رہو گے تو پھر اس کی آخری منزل نفاق ہے اس کے بعد آئیے جہاں تک مدنی دور کا تعلق ہے پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ مدنی دور میں اس طور کی کوئی آزمائش نہیں تھی اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کا ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہاں فیصلہ کل غلبہ حاصل ہو چکا تھا لہذا ایمان لانے میں کلمہ شہادت ادا کرنے میں اسلام کا دعویٰ کرنے میں کوئی آزمائش نہیں تھی کوئی تکلیف نہیں کوئی پروسیکیوشن نہیں کوئی تشدد نہیں ہر شخص کو کھلی آزادی ہے جب چاہے ایمان لے ہے لہذا اس نوع کا امتحان اور آزمائش جیسا کہ مکی دور میں معاملہ تھا وہ مدنی دور میں نہیں رہا البتہ اب یہاں اس مرض کی کیفیت کیا ہو گئی اب یہ سارا مرض جس نے کہ بعد میں تدریجاً ترقی پاک کر منافقت کی شکل اختیار کی اس کی نوعیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جہاد اور تطال کے لیے پکارا جاتا تھا ایمان کے لیے قربانی دینے کے لیے ترغیب دی جاتی تھی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کے لیے پکارا جاتا تھا اس وقت ان کے پائے سبات میں لغزش ہوتی تھی گویا کہ مدنی دور کا مرز کیا ہے نوٹ کر لیجیے اس کو اچھی طرح میں چاہتا ہوں سمجھ لیا کہ مکی دور کا مرض کیا تھا شک و شبہات مدنی دور کا مرض کیا ہے وہ مرض وہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں یعنی انسان کو اپنی جان اپنا مال اپنے اہل و عیال اپنے اجزا و قارب زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ ہے مرض یہ ہے رو نہ وہ کمی جو دل کی ہے وہ مدنی دور میں اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ کل ان کا ناباؤ کم واؤ کم و اخوان کم وزواج کم واشیرت و کم و اموال الطرف تو منہا و تجارت التقشا کسادہ و مساکن و ترواؤنہ کم اللہ و رسول و جہاد انفی اللہ عمر اللہ دل قوم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کو ان کے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں انہیں سجایا ہے وہ تمہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ انتظار کرو فتح ربصورتا یا پھر اللہ بے امریک یہاں تک کہ اللہ کا اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے یہ ہے مرض اور اس کو اب ذرا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میں یش کر چکا ہوں کہ یہ مرض جب تک تو اس درجے میں رہے کہ اعتراف تقصیر ہو خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے استغفار کرتا رہے اصلاح کے لیے رہے کمر ہمت کو اثر نوکستہ رہے چاہے اگر وہ کمزور طبیعت کا انسان ہے تو بار بار گر رہا ہو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اس نے قوی پیدا کیا ہے کس کو ضعیف پیدا کیا ہے لیکن ہمت نہ ہارے نہ تو جھوٹی کوئی معذرت ہو اور نہ ہی کوئی اپنے ان غلطیوں اور تقسیلات پر خامخواہ کا پردہ ڈالنے کی کوشش ہو اور مسلسل آدمی کوشاں رہے اپنی اسلام میں تو پھر اسے صرف ضوف ایمان کہا جائے گا یہ نفاق نہیں ہے البتہ نفاق کا پھر جو ظہور ہوگا وہ جھوٹ کی شکل میں ہوگا اولن جھوٹے بہانے بنائے جائیں گے یہ گویا کہ نفاق کا آغاز ہو گیا سانین پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اس بازرتوں کو مزید موقعت کیا جائے گا یہ گویا کہ دوسری سٹیج میں نفاق کا ملز داخل ہو گیا اور تیسری سٹیج اس کی وہ ہے کہ پھر انسان کو شدید نفرت اور اناد اور بغض ہو جاتا ہے بالعموم عموم صادقین نے سے کہ یہ لوگ دیوانے جو ہیں ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوتے ہیں یہ ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے نفرت بجائے اس کے کہ ان کے لیے پریس ہو ان کے لیے تحسین ہو ان کی قدر و قیمت ہو ان سے محبت ہو الٹا ان سے نفرت ان سے عداوت ان سے بغض پیدا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر بغض اور نفرت اور عداوت اور انعد وہ جو بھی قائد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوا تو یہ سٹیج جو ہے یہ ہے در حقیقت پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہے کہ یہاں سے اب اصلاح کی کوئی امید نہیں لیکن میں آج اس میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ تو اصل میں ظاہری جو رویہ ہے تدریجاً نفاق کے ارتقا کا وہ میں نے سامنے آ کے رکھا ہے ایک باطنی کیفیت بھی ہے یہ مرض جب نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے تو انسان کے اندر نفسیاتی اعتبار سے کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس کو ذرا غور کر لیجئے یہ در حقیقت سورہ حدیت کی آیت نمبر چودہ میں آیا ہے وہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے تفصیل سے تو مطالعہ کریں گے جب سورہ حدیط پر ان شاء اللہ تعالی ہمارا جو یہ منتخب نصاب کا در پہنچ جائے گا لیکن یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے تاکہ مجمور مکمل ہو جائے کہ وہ پل سراج کہ جس پر گویا کے چھلنی لگے گی کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے تھے ان میں سے مومنی نے سادقین جدا ہو منافقین جدا ہو اس وقت روشنی ملے گی نور ملے گا اہل ایمان کو مومنین صادقین کو جو ان کے سامنے کی طرف اور دہانی طرف دوڑتا ہوا ہوگا یا سا نور بین عیدی ہم یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی کھینچا گیا سورت تحریم میں بھی یہ جو دس مدنی صورتیں ان میں سے پہلی سورت میں بھی ہے یا سا نور بین عیدی ہم وب ایمانہ اور آخری سورت سورج تحریم اس میں بھی ہے اس وقت جو لوگ رہ جائیں گے محروم جنہیں کو روشنی نہیں ملے گی وہ پکاریں گے پہلے ایمان کو ان ضرور نہ ذرا ہمارا انتظار کرو نقتبس میں نورے کو ہم بھی تمہاری اس روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں اس روشنی میں ہم بھی یہ راستہ طے کر لیں لیکن یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف یہ نور تو دنیا میں کمایا گیا تھا نور ایمان نور اعمال یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے بلکہ لوگوں نے کمایا ہے محنت کی ہے حاصل کیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہے لوٹ جاؤ پیچے کی طرف اور حاصل کرو ایک ناممکن شے اس کے بعد ان کے بابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی پھر وہ پکار کر کہیں گے انہیں ایمان سے علم نکم محاکم کیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نہ تھے آج اتنا فرق اور تفاوت عظیم جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ہو گیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے مسلمان شمار ہوتے تھے اب یہاں ان کا جواب آیا ہے کالو بلا وہ جواب دیں گے کیوں نہیں یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے مسلمان تھے ولا نکم فتن تم ور طربس تم ور تب تم وغر رقم ال امانی جا امر اللہ وغیرہ لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فطروں کے اندر ڈالا اور فتنا کیا ہے ان نمام والم و الاد کم فکنا یہی مال و اسباب دنیا کا اور یہی جو رشتے ہیں اور محبتیں ہیں یہ اصل فکنا ہے یہ ایک اعتدال کی حد تک رہے تو کوئی حرج نہیں جب بڑھ گئے اس حد سے اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے آگے بڑھ گئے اس کی ان کی محبتیں زیادہ ہو گئی تو اب یہ فکمار تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا نتیجے میں گو مگو میں ابتلا ہو گئے تربس آگے بڑھوں نہ بڑھوں چلوں نہ چلوں اسی کا نقشہ جو کھینچا گیا پرانے مجید میں وہ تردد ہے یہ متردد ہو کر رہ گئے کہ آگے بڑھے نہ بڑھے پھر رے بھیم یا ترددون یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر پینتالیس میں الفاظ آئے یہ اپنے ان شکوں و شہا کے اندر متردد ہو کر رہے آگے بڑھے نہ بڑھے جی چاہتا بھی ہے ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے جہاں تو ہے انسان چاہتا ہے ایمان آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے تب تی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایما مجھے کھینچے ہیں تو رو ہے مجھے کف کابا میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے تو یہ ہے اصل میں وہ صورتحال تربس ب طرب بس تم, تم جو ایمان کی تھوڑی بہت پونجی تمہیں نصیب ہوئی تھی اس میں اب شکو کو شبہات کے کانٹے چبنے شروع ہو گئے کو مل لیکن پھر تم نے بڑے خوش آئند عقائد گھڑ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور وہ خوش آئند عقائد کیا ہے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں نہنو اب نا واحد باہ ہم تو امت مرحوما میں ہیں پھر یہ کہ اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رہیم ہے بڑا نقطہ نواز ہے وہ کسی کو کیا عذاب دے گا کیا وہ کسی کو تکلیف دے کر راضی ہوگا باز اللہ یہ ہے وہ امانی غررت کو ملمانی تھپک تھپک کر لوریاں دے دے کر یہ خیالات انسان کو سلا دیتے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محبوب اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری وغیرہ باللہ الغرور اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے باز نے اللہ پر اللہ کی غفاری اور رحیمی کی شان کا تذکرہ کر کے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تو یہ ہے در حقیقت وہ باطنی کیفیت نفسیاتی کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں حد اعتدال سے بڑھ گیا اس کے نتیجے میں تربس گو مگو اور تردد کی کیفیت اس کے نتیجے میں جو تھوڑی بہت پوجی تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی اور اس کے بعد انسان پھر امانی کا من گھڑت عقائد اور خیالات اور نظریات کا سہارا لے کر جیتا رہتا ہے برت کو مل امانی یوحتا جا وغیرہ اللہ ورور فل لَا يُخَذُ یو فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ولا منزیر تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے یہ گویا کہ بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ دنیا میں تم مسلمانوں کی حیثیت سے اہل ایمان کے ساتھ تھے یہاں انجام کے اعتبار سے اب تمہیں ساتھ ہونا ہے کافروں کے یہاں پر بریکڈ ہو گئے ہو کفار کے ساتھ وہاں دنیا میں تم بریکڈ تھے مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ بس یہ ہے فرق و تفاوت سے جو وہاں واقع ہو جائے گا اب آگے چلیے اس پوری بحث سے میں ایک نتیجہ نکال رہا ہوں اور یہ ذرا ایک نئی سی بات ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیے اس کا اہم ترین نتیجہ اس پوری بحث کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس مرض کو ہم نفاق کا نام دے سکتے ہیں وہ صرف انہیں لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے جو اولاً اقابت دین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد کو قبول کریں اس کی دعوت پر لبیک کہیں آگے بڑھیں لیکن پھر جب آزمائشیں آئیں جب تقاضے آئیں جب مطالبے آئیں تو پھر وہ گریز کا راستہ اختیار کریں پسپائی کا راستہ اختیار کریں پیچھے ہٹنے کی نبش اختیار کریں فرار کا راستہ اختیار کریں صرف یہ لوگ ہوں گے کہ جن پر نفاق کا اطلاق ہوگا با. باقی جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ان کی بیماریوں کو اور سو نام آپ دے سکتے ہیں مثلاً یہ کہ ہماری عظیم اور سید غفلت میں مبتلا ہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ دین کے کچھ فرائض بھی ہیں یہ تو پتا ہے کہ نماز اور روزہ فرض ہے اور جس شخص کے پاس پیسہ ہو اس پر زکات فرض ہے اور جس کے پاس استطاعت ہو جس سے حاصل حج فرض ہے یہ معلوم ہے تو جو شخص کر رہا ہے بہت مطمئن ہے جو نہیں کر رہا اسے بھی ایک سینس آف گلٹ ہے ایک احساس ضیاء موجود ہے بائنا ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے ساس زیاں جاتا رہا یہ ساس زیاں بھی بہت قیمتی ہے لیکن یہ انہیں بتایا نہیں کہ آئے کہ اقامت دین کی جد و بھی فرض ہے یہ تصور ان کے سامنے آیا نہیں دو تو غافل ہے ان کی کیفیت در حقیقت آپ انہیں غافل کہیں گے منافق نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے سامنے اس فریضے کی اہمیت آئی ہی نہیں نہ انہوں نے اس پکار پر کبھی لبیک کہی نہ کوئی کبھی آزمائش کی اس نوعیت کی انہیں پیش آئی نہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی پسپائی اختیار کی غفلت کہیے بے یقینی کہیے ذوف ایمان کہیے ماسیت کہیے زلالت کہیے الہاد کہیے زندقہ کہیے یہ ساری بیماریاں مسلمانوں میں ہو سکتی ہیں عام مسلمان لیکن نفاق جس مرض کا نام ہے وہ در حقیقت اس کا یہ پورا مطالعہ جو ہم نے کیا ہے اس کے حوالے سے اس کا اطلاق اگر ہوگا تو صرف اس کیفیت پر کہ کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت وہ سمجھ کر کے قامت دین کی جد و جہد فرض ہے اس کے لئے تن من دھن لگا دینا یہ ہمارے ایمان کا انتقاضہ ہے ایمان کی تو تعریف ہی یہ ہے ان نمل مومنون الزی الحمن و رسول ایمان کے ساتھ جہاد اور جہاد کس لیے لیکن زیرہ دین کل لی یہ ہدف ہے اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینا اور دتال کے لیے آمادہ ہونا یہ ایمان کا ان انتقاضہ یہ بات واضح ہو گئی نظری اعتبار سے دل کو اچھی لگی اس کو قبول کیا کسی گروہ میں کسی جماعت میں اسی کے لیے شریک ہوئے لیکن اب جب تقاضے آئے سامنے وقت کا مطالبہ ہو رہا ہے اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا وہی وقت کے جو بہت قیمتی ہے آج کے دور کی قیمتی ترین متا جو ہے وہ وقت ہے اسی میں یہ ہے کہ پیسہ لگانا پڑتا ہے اسی میں یہ کہ جو اگر تنظیم ہے نظم ہے ڈسپلن ہے تو جو بھی اپنے سے اوپر لوگ ہیں ان کی ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں اس میں زجر و بلامت بھی ہوتی ہے کوتاہی کے اوپر جو ہے وہاں وضاحتیں پیش کرنی پڑتی نظم تو اس کے بغیر نہیں چل سکتا پھر یہ کہ اگر آگے براہل آئیں تو قید و بند کی صعوبتیں ہو سکتی ہیں اس سے آگے براہل آئیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو سکتا ہے اب ان تقاضوں کے بنا پر گریز اور پسپائی ہوگی تو یہ حقیقت میں نفاف ہوگا بصورت دیگر جیسے میں نے کہا کہ عوام جو مسلمان آج دنیا میں ہے ایک ارب تیس کروڑ ان کی عظیم اکثریت غفلت میں مبتلا ہے انہیں شعوری نہیں ہے بے یقینی ہے ایمان کی وہ کیفیت حاصل نہیں معیت ہے گناہ ہے ضلالت ہے گمراہی ہے